مشرقوں سے جن سے تم نے اہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے فسیحوا فی الارض اربعت اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین تو مشرقوں تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو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 بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خاص گار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے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 إلا الذين عند المسجد لكم لهم إن يحب بھلا مشرقوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے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 تم اخراجم تقشو نو اح تقش منی بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے اہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرتے کے ایمان رکھتے ہو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 جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب آمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے انما یعمر مسائد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ وَلَمْ يَخشَ إِلَّا اللَّهَ أُولَئِكَ أَن مِنَ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے اجعلتم سقایہ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 جن میں ان کے لیے نعمت آئے جاویدانی ہے اور وہ ان میں ابد آباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا سلا تیار ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أي أهل الإيمان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 اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے ثم انزل اللہ سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ أُوتِلَتْهُمْ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُوكُ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 أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو أبحانه وعما يشركون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 اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ان نور اللہ اللہ اللہ ان ولو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں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 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مومنوں اہلِ کتاب کے بہت سے عالم اور مشایخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہِ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نیت نئی موہ مانا سکین تالی ہو جان کلیمت کلیمت موہی علویہ ہوں حکین اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے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 اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے تم لو تم صبح بار رہو یا گراں بار یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو سوکان عرضاً قریباً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 کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اللہ, اذنت لهم حتى يتبین لك اللہ, اللہ تمہیں معاف کرے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 لَقَدْ بِتَغَوْنُ فِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ یہ پہلے بھی طالبیں فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے اُلٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا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 اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے الہل او نشن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 ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں طوعا أو کر يتقبل منكم كنتم کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا نہ سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو